بنو نظیر مدینہ منورہ سے نکلنے کو تو نکل گئے مگر خیبر پہنچ کر انہوں نے اپنی سازشوں کا جال سارے ملک عرب میں پھیلا دیا ان کے رئیسوں نے مکے جا کر قریش کو آمادہ کیا قبیلہ غطفان کو خیبر کی آدھی پیداوار کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا بنی اسد ان کے حلیف تھے وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے غرض سب مل ملا کر دس ہزار کا بھاری لشکر مدینہ منورا کی طرف روانہ ہوا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی چڑھائی کی خبر ملی تو آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ شہر کے تین اطراف میں دشوار گزار پہاڑ مکانات اور کھجوروں کے گھنے باغات ہیں جو پناہ کا کام دیتے ہیں صرف شمالی سمت کھلی ہے اگر وہاں خندق کھود دی جائے تو شہر کا حملہ روکا جا سکتا ہے آپ نے یہ رائے پسند کی لہٰذا آپ نے اسی جانب ہرہ شرقیہ اور غربیہ کے درمیان کا سب سے تنگ مقام منتخب کیا جو کم و بیش ایک میل ہے وہاں خندق کھود کر دونوں ہروں کو ملا دیا مغرب میں یہ خندق سلا پہاڑی کے شمال سے شروع ہوتی تھی اور مشرق میں مقام شیخین کے پاس ہررا شرقیہ کے ایک بڑھے ہوئے سرے سے جا ملتی تھی آپ نے ہر دس آدمیوں کو چالیس ہاتھ خندق کھودنے کا کام سونپا اور خود بھی خندق کھودنے اور مٹی ڈھونے میں شریک ہو گئے لوگ رشت پڑتے اور آپ جواب دیتے نیز آپ رشت پڑھتے اور لوگ جواب دیتے تھے لوگوں نے خندق کھودنے میں بڑی مشقتیں برداشت کی بالخصوص سردی اور بھوک کی شدت لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی اور اپنے پیٹوں پر ایک ایک پتھر بندھے ہوئے دکھلائے تو آپ نے انہیں اپنے پیٹ پر دو پتھر دکھلا دیے. خندق کی کے دوران بعض نشانیاں بھی دیکھنے میں آئیں سیدنا جابر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک کی سختی دیکھی تو صبر نہ کر سکے اپنی بکری کا ایک بچہ ذبح کیا اور ان کی بیوی نے ایک سا جو پیسے پھر خفیہ طور پر رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو چند صحابہ کرام سمیت دعوت دی مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے اہل خندق کے ساتھ جن کی تعداد ایک ہزار تھی چل پڑے اور سب نے شکم سیر ہو کر کھایا پھر بھی ہانڈی بھری ہوئی ابلتی رہی اور آٹے سے روٹی پکتی رہی اس طرح سیدنا برا کے ساتھیوں کا ایک سخت چٹان سے سامنا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتر کر بسم اللہ کہا اور کدال سے ایک ضرب لگائی تو ایک ٹکڑا کٹ گیا اور اس سے ایک روشنی نکلی آپ نے فرمایا اللہ اکبر مجھے شام کی کنجیاں دی گئیں اور اس وقت میں اس کے سرخ محل دیکھ رہا ہوں اس کے بعد آپ نے دوسری ضرب لگائی اور فتح فارس کی خوشخبری سنائی پھر تیسری ضرب لگائی اور فتح یمن کی خوشخبری سنائی اور پوری چٹان کٹ گئی ادھر پوریش اور ان کے پیروکار چار ہزار کا لشکر مدینہ کے قریب پہنچا تو خندق دیکھ کر دھنگ رہ گیا چنانچہ انہیں مدینہ منورہ کے باہر پڑاؤ کرنا پڑا ادھر تین ہزار مسلمان پوری طرح ہوشیار تھے اور خندق کی نگرانی کر رہے تھے دونوں اطراف سے تیر اندازی شروع ہوئی جو کئی دن تک جاری رہی ایک روز مشرقین کے شاہ سواروں کی ایک جماعت نے ایک تنگ مقام سے خندق عبور کر لی ان لوگوں میں عمر بن عبد ودھ اکرما بن ابی جہل اور زرار بن خطاب وغیرہ شامل تھے ان کے گھوڑے اندر داخل ہو کر چکر کاٹنے لگے ایسے میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ چند مسلمانوں کے ساتھ نکلے اور جس مقام سے انہوں نے خندق عبور کی تھی اس پر قبضہ کر لیا اس طرح انہوں نے ان لوگوں کا واپسی کا راستہ بند کر دیا اس پر عمر بن نے انہیں مقابلے کے لیے للکارا وہ بہت بہادر اور ظالم تھا سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کوئی بات کہہ کر اسے بھڑکا دیا وہ گھوڑے سے اتر آیا اب دونوں نے ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر وار کیے آخر سیدنا علی نے اسے ایک کاری ضرب لگائی وہ وہیں دھیر ہو گیا باقی مشرق بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے بھاگتے وقت ان کی بدہواسی کا عالم یہ تھا کہ اکرمہ اپنا نیزہ چھوڑ گیا نوفل بن عبداللہ اللہ میں جا گرا جسے مسلمانوں نے قتل کر دیا اب مشرقین نے تیر اندازی شروع کر دی تیروں کے ساتھ وہ پتھر بھی برسا رہے تھے مسلمان عورتیں ایک قلعے میں محفوظ تھیں وہ قلعہ بنو قریضا کے پاس تھا بنو قریضہ نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان حملے کی زد میں ہیں ادھر میدان خالی ہے تو قلعے پر قبضے کے برے ارادے سے قلے کی طرف بڑھے ایک یہودی تو پھاٹک کے پاس پہنچ گیا عورتوں نے بھی انہیں دیکھ لیا اور ان کے ارادے کو بھانپ لیا سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کی والدہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھی اور اس پر حملہ کر دیا آن کی آن میں وہ ڈھیر ہو گیا انہوں نے اس کا سر کاٹ کر میدان میں پھینک دیا اپنے ساتھی کا سر دیکھ کر بنو قریضا کے لوگ یہ سمجھے کہ کلے میں مسلمانوں کی فوج موجود ہیں لہٰذا آگے بڑھنے سے رک گئے گئے اور واپس لوٹ گئے. خندق شبال پانچ ہجری میں پیش آیا تھا مشرقین نے قریب ایک ماہ تک مسلمانوں کا محاسرہ جاری رکھا اس کا مطلب ہے محاصرہ شبوال میں شروع ہوا اور زیقاد میں ختم ہوا ابن سعید کا بیان ہے کہ جس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے وہ بت کا روز تھا اور زیقات کے ختم ہونے میں صرف سات دن باقی تھے اس جنگ میں دونوں طرف کے صرف چند افراد مارے گئے یعنی دس مشرک اور چھے مسلمان ایک تیر سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ کو لگا جس سے ان کے بازوں کی بڑی رکھ کٹ گئی انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اگر قریش کی جنگ ابھی کچھ باقی ہے تو اس کے لیے انہیں زندہ رکھے ورنہ اسی زخم کو ان کی موت کا سبب بنا دے البتہ انہوں نے اپنی دعا میں یہ بھی کہا یا اللہ مجھے موت نہ دے یہاں تک کہ بنو قریضا سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں خندق کی لڑائی دراصل جان اور مال کے نقصان کی جنگ نہیں تھی بلکہ یہ جنگ آساب کی جنگ تھی اس میں کوئی خون ریز مارے کا پیش نہیں آیا لیکن پھر بھی یہ اسلامی تاریخ کی ایک فیصلہ کن جنگ تھی اس جنگ کے نتیجے میں مشرقین کے حوصلے پست ہو گئے اور ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ مسلمانوں کی اس چھوٹی سی جماعت کو جو مدینہ منورہ میں نشوونما پا رہی تھی ختم نہیں کر سکتے وہ کیا عرب کی کوئی طاقت بھی انہیں ختم نہیں کر سکتی اس خیال کی وجہ یہ تھی کہ غزوہ خندق میں مشرقین بڑی طاقت ساز و سامان اور بھاری تعداد کے ساتھ آئے تھے اس وقت اس سے بڑی طاقت فراہم کرنا اربوں کے بس کی بات نہیں تھی اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب سے واپسی کے بعد فرمایا الان ولا نحن اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے وہ ہم پر چڑھائی نہیں کریں گے اب ہمارا لشکر ان کی طرف جائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے واپس آنے کے بعد ابھی ہتھیار اور کپڑے اتار کر ام سلامہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں غسل کر کے فارغ ہی ہوئے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور بنو کی طرف نکلنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا میں آگے آگے جا رہا ہوں ان قلوں میں زلزلہ برپا کروں گا اور ان کے دلوں میں روب ڈالوں گا یہ کہہ کر وہ فرشتوں کے ساتھ روانہ ہو گئے ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں منادی کرائی کہ جو شخص سن رہا ہے اور اطاعت پر قائم ہے وہ اثر کی نماز بنو قریضہ میں پڑھے اس کے بعد آپ نے مدینہ منورہ کا انتظام ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کو سونپا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو جنگ کا علم دے کر ہراول دستے کے طور پر ایک جماعت کے ساتھ آگے روانہ فرمایا بنو قریضہ نے انہیں دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے لگے مذاق اڑانے لگے ادھر اعلان سن کر مسلمان بھی جھٹ پٹ تیار ہوئے اور نکل پڑے بعض لوگ ابھی راستے میں تھے کہ کا وقت ہو گیا۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے وہی نماز پڑھ لی اور کچھ نے بنو پہنچ کر نماز پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہاجرین اور انصار کے ساتھ نکلے آپ نے بنو قریزہ کے دیار میں پہنچ کر انا نامی کنویں پر پڑاؤ ڈالا اللہ تعالیٰ نے بنو قریضہ کے دلوں پر ایسا روپ تاری کیا کہ وہ اپنے کلوں اور گڑھیوں سے نکل ہی نہ سکے انہیں لڑائی کی جرت نہ ہوئی. مسلمانوں نے بھی سختی سے محاسرہ جاری رکھا جب یہود نے دیکھا کہ کہ طول پکڑتا جا رہا ہے تو چاہا کہ اپنے بعض مسلمان حلیفوں سے مشورہ کریں چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ وہ ابو لبابا کو بھیج دیں تاکہ ان سے مشورہ کر لیا جائے آپ نے ابو لبابا کو بھیج دیا انہیں دیکھ کر مرد حضرات ان کی طرف دوڑ پڑے اور بچے ان کے سامنے دھاڑے مار کر رونے لگے اس قیفیت کو دیکھ کر ابو لبابا رضی اللہ عنہ پر رکت ہو گئی. اس پر یہود نے کہا کیا آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر ہتھیار ڈال دیں انہوں نے کہا ہاں یہی کرنا چاہیے ساتھ ہی انہوں نے ہاتھ سے اپنے حلق کی طرف اشارہ کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ ذبح کر دیے جاؤ گے تاہم انہیں فوراً ہی احساس ہوا کہ یہ اشارہ کر کے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت کی ہے چنانچہ وہاں سے واپس لوٹے تو سیدھے مسجد نبوی میں پہنچے خود کو ایک ستون سے باندھ لیا اور قسم کھائی اب مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی اپنے ہاتھ مبارک سے کھولیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا اگر وہ میرے پاس آ گئے ہوتے تو میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دیتا لیکن جب وہ یہ کام کر بیٹھے ہیں تو ہم بھی انہیں چھوڑے رکھیں گے یہاں تک کہ اللہ ہی ان کے بارے میں فیصلہ فرما دے ادھر محاصرے نے مزید طول پکڑا تو بنو قریزہ کے حوصلے بالکل پست ہو گئے چنانچہ پچیس روز کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا اور کہا آپ ہمارے بارے میں جو فیصلہ مناسب سمجھیں وہ کریں آپ نے مردوں کو باندھ لیا عورتوں اور بچوں کو علیحدہ کر لیا اس پر قبیلہ اوس کے لوگوں نے ارض کیا یہ ہمارے حلیف ہیں ان پر رحم فرمائیں جس طرح خزرج کے حلیفوں بنو کی پر احسان فرمایا تھا آپ نے فرمایا کیا آپ لوگ اس بات پر راضی ہیں کہ آپ کے بارے میں آپ ہی کا ایک آدمی فیصلہ کر دے انہوں نے کہا کیوں نہیں ہمیں یہ بات منظور ہے آپ نے سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو بلوا بھیجا انہیں خندق میں زخم لگا تھا اس کی وجہ سے وہ مدینہ منورہ میں تھے انہیں گدھے پر سوار کر کے لایا گیا جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا اپنے سردار کی طرف اٹھو چنانچہ یہ لوگ اٹھ کر ان کے استقبال کے لیے گئے انہیں دونوں طرف سے گھیر لیا اور کہنے لگے سعد اپنے حلیفوں کے بارے میں حسن سلوک کیجیے گا سیدنا سعد رضی اللہ عنہ خاموش تھے انہوں نے ان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا جب لوگوں نے بہت زور دیا تو بولے اب وقت آ گیا ہے سعد کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں یہ سن کر بعض لوگ وہیں سے مدینہ منورہ کی طرف پلٹ آئے اور قیدیوں کی موت کا اعلان کر دیا جب سیدنا دنا رضی اللہ عنہ اترے اور انہیں بتایا گیا کہ بنو قریضہ ان کی سالسی پر رضا ہیں تو انہوں نے فیصلہ سنایا مردوں کو قتل کر دیا جائے عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے اور اموال تقسیم کر دیے جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ان کے بارے میں وہی فیصلہ کیا ہے جو سات آسمانوں کے اوپر سے اللہ تعالی کا فیصلہ ہے یہ فیصلہ یہودی شریعت کے مطابق تھا بلکہ ان کی شریعت کے فیصلے کے مقابلے میں زیادہ رحم اور نرمی پر مبنی تھا سیدنا سعید رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے کے بعد بنو قریضہ کو مدینہ منورہ لایا گیا اور بنو نجار کی ایک عورت کے گھر میں قید کر دیا گیا یہ حارس کی بیٹی تھی اس کے بعد مدینہ منورہ کے بازار میں خندقیں کھو دی گئیں پھر انہیں ایک ایک گروہ کر کے لے جایا گیا اور ان خندقوں میں ان کی گردنیں ماری گئیں ان کی تعداد چار سو کے قریب تھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چھ اور سات سو کے درمیان تھی انہیں کے ساتھ بنو نذیر کا سردار خیائی بن اختب بھی مارا گیا یہ یہود کے ان بیس سرداروں میں سے تھا جنہوں نے قریش اور غطفان کو غزوہ احزاب کے لیے تیار کیا تھا پھر بنو قریضا کے پاس آ کر انہیں عہد شکنی پر اکسایا تھا یہاں تک کہ انہوں نے مسلمانوں کی زندگی کے مشکل ترین اوقات میں ان کے ساتھ غداری کی تھی اور غداری کرتے وقت ہوئی بن اختب سے یہ شرط لگائی تھی کہ یہ بھی ان کے ساتھ رہے گا اور جو حش ان کا ہوگا وہی اس کا بھی ہوگا چنانچہ محاصرہ ختم ہونے اور ہتھیار ڈال دینے کے بعد یہ بھی ان کے ساتھ قتل کر دیا گیا جب بنو قریضہ کا کام تمام ہو گیا تو بندہ سالح سیدنا دن بن معاذ رضی اللہ عنہ کی دعا قبول ہو گئی وہ مسجد نبوی کے ایک خیمے میں تھے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہی سے ان کی عادت کر لیا کریں ایک دن ان کے اوپر سے ایک بکری گزر گئی اس سے ان کا زخم تازہ ہو گیا اور ہنسلی کی ہڈی کے پاس سے خون بہ نکلا اس قدر خون جاری ہوا کہ ان کی موت واقع ہو گئی ان کا جنازہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ فرشتوں نے بھی اٹھایا اور ان کی موت پر رحمان کا عرش لرز اٹھا ادھر ابو لبابا رضی اللہ عنہ پر چھے راتیں گزر چکی تھی نماز کے لیے ان کی بیوی انہیں کھول دیتی تھی اس کے بعد وہ پھر خود کو ستون سے بان لیتے تھے آخر سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ان کی توبہ نازل ہوئی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے انہیں بشارت دی تو لوگ انہیں کھولنے کے لیے دوڑ پڑے لیکن انہوں نے ان سب کو روک دیا اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا مجھے کوئی نہ کھولے آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے لیے نکلے تو انہیں کھول دیا بنو کے بعد مسلمانوں نے اور کئی فوجی کاروائیاں انجام دی ان میں اہم کاروائیاں یہ ہیں سمامہ بن اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے لائے ہوئے دین کو سخت ناپسند کرتے تھے چنانچہ محرم چھے ہجری میں مسلمہ قذاب کے حکم سے بھیس بدل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے نکلے ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو تیس سواروں کے ساتھ زریعہ کے اطراف میں بھیجا تھا تاکہ بنی بکر بن کلاب کو تمبیح کریں ذریعہ بسرہ کے راستے میں مدینہ منورہ سے سات رات کے فاصلے پر واقع ہے ان سواروں نے واپس آتے ہوئے سماما بن اسال کو دیکھ لیا انہیں ان پر شک گزرا چناچی گرفتار کر کے مدینہ منورہ لے آئے اور مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو فرمایا سماما تمہارے نزدیک کیا ہے انہوں نے کہا اے محمد میرے نزدیک خیر ہے اگر قتل کرو گے تو ایک خون والے کو قتل کرو گے اگر احسان کرو گے تو ایک قدردان پر احسان کرو گے مال چاہتے ہو تو مانگو جو چاہو گے دیا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سن کر مسکرا دیے اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ کر آگے بڑھ گئے دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس طرف سے گزرے تو آپ نے فرمایا سماما تمہارا کیا حال ہے وہ بولے میں ٹھیک ہوں اگر قتل کرو گے تو ایک قصاص والے کو قتل کرو گے اگر احسان کرو گے تو ایک قدردان پر احسان کرو گے اگر مال چاہتے ہو تو مانگو جو چاہو گے دیا جائے گا آپ ان کی بات سن کر مسکرائے اور آگے بڑھ گئے تیسرے دن پھر یہی گفتگو ہوئی اس روز آپ نے فرمایا سمامہ کو چھوڑ دو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے انہیں چھوڑ دیا اس کے بعد انہوں نے غسل کیا اور مسلمان ہو گئے اسلام لانے کے بعد وہ بولے اللہ کی قسم اسلام لانے سے پہلے روئے زمین پر کوئی چہرہ میرے نزدیک آپ کے چہرے سے زیادہ قابل نفرت نہیں تھا لیکن اب آپ کا چہرہ میرے نزدیک روئے زمین پر سب سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے اور اللہ کی قسم زمین پر کوئی دین میرے نزدیک کے دین سے زیادہ ناپسندیدہ نہیں تھا مگر اب آپ کا دین میرے نزدیک تمام ادیان سے زیادہ پسندیدہ ہو گیا ہے واپسی پر سیدنا سمامہ رضی اللہ عمرے کے لیے مکہ گئے تو قریش نے انہیں اسلام لانے پر ملامت کی اس پر وہ بولے اللہ کی قسم تمہارے پاس یماما سے گندم کا ایک دانا بھی نہیں آئے گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت نہ دے دیں چنانچہ ممانعت کر دی جس سے وہ مشکل میں پڑ گئے یہاں تک کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا اس میں اپنی قرابت کا واسطہ دیا اور درخواست کی کہ آپ سمامہ کو لکھ دیں وہ گندم فروخت کرنے کی اجازت دے دیں آپ نے سمامہ رضی اللہ عنہ کو لکھ دیا بنو لہیان وہی ہیں جنہوں نے رضی کے مقام پر دھوکے سے 8 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو شہید کیا تھا اور دو کو اہل مکہ کے ہاتھوں فروخت کر دیا تھا جہاں وہ بے دردی سے شہید کر دیے گئے تھے یہ لوگ حجاز کے بہت اندر عصفان کی حدود میں آباد تھے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے انتقام لینے میں قدر تاخیر سے کام لیا جب کفار کے مختلف گروہوں میں پھوٹ پڑ گئی اور آپ دشمنوں سے کسی قدر مطمئن ہو گئے تو آپ نے مدینہ منورہ کا انتظام ابن ام مختوم رضی اللہ انہوں کو سونپ کر دو سو صحابہ اور بیس گھوڑوں کے ساتھ ربیع الاول چھ ہجری میں بنو لہیان کا رخ کیا اور یلغار کرتے ہوئے بتنے غرران تک پہنچ گئے یہ عمج اور عصفان کے درمیان بطن غران نامی ایک وادی ہے اور اسی جگہ آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو شہید کیا گیا تھا آپ نے ان کے لیے دعائے رحمت کی دو روز تک یہی قیام فرمایا ادھر بنو لہیان کو آپ کی آمد کی خبر مل گئی وہ پہاڑوں کی طرف پھاگ گئے ان کا کوئی آدمی ہاتھ نہ سکا۔ پھر آپ نے عصفان کا قصد کیا اور وہاں سے دس سواروں کا دستہ آگے بھیجا تاکہ قریش ان کی آمد کا حال سن کر مروب ہو جائے اس دستے نے قرآل غم تک کا چکر لگایا اس کے بعد آپ کل چودہ دن مدینہ منورہ سے باہر گزار کر واپس مدینے لوٹ آئے جمع اللہ چھ ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زید بن ہارسا رضی اللہ انہوں کو ایک سو ستر سواروں کے ساتھ عیس کی جانب روانہ فرمایا انہیں روانہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ شام سے آنے والے ایک قریشی قافلے کو پکڑیں. اس قافلے کے سربراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کے شوہر ابو العاص بن ربی تھے اس مہم میں قریش کے ایک قافلے کا مال ہاتھ آیا لیکن ابو العاص بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور سیدھے مدینہ منورہ جا پہنچے انہوں نے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی پناہ لے لی اور ان سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں آپ قافلے کا سامان واپس کر دیں سیدہ زینب رضی اللہ عنہ نے سفارش کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی بڑی ہر چیز واپس کر دی العاص سارا مال لے کر مکے پہنچے امانتیں ان کے مالکوں کے حوالے کی پھر مسلمان ہو کر مدینہ منورہ آ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی نکاح کے تحت سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کو انہیں واپس کر دیا یہ واپسی تین سال سے کچھ زیادہ عرصہ بعد ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران میں مزید کئی سرایہ بھیجے جن کا دشمن کی سرکشی توڑنے ان کے شر کی آگ بجھانے اور دور دراز علاقوں میں امن پھیلانے میں بڑا اثر تھا پھر آپ کے پاس کچھ اس طرح کی خبریں آئیں کہ آپ غزوہ بن المستلق کے لیے تشریف لے گئے یہ غزوہ پانچ ہجری یا 6 ہجری میں ہوا بن المستلق قبیلہ خزا کی ایک شاخ تھی قبیلہ خزا کے لوگ عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ تھے شاخ قریش کی طرف دار تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ آپ سے لڑنے کے لیے جنگ کی تیاری کر رہے ہیں آپ نے اس خبر کی تحقیق کے لیے بریدہ بن حسیب رضی اللہ عنہ کو بھیجا ان سے معلوم ہوا کہ خبر درست ہے لہٰذا آپ نے مدینہ منورہ کا انتظام سیدنا زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ کو سونپا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کسی اور کو سونپا اور بن المستلق کی طرف یلغار کرتے ہوئے نکلے تاکہ بالکل اچانک ان پر ٹوٹ پڑے آپ کے ساتھ سات سو صحابہ اکرام تھے اور بن المستلق اس وقت قدید کے اطراف میں ساحل کے قریب موریسی نامی ایک چشمے پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے آپ نے اس حال میں ان پر چھاپا مارا کہ وہ غافل تھے بعض کو قتل کیا عورتوں اور بچوں کو گرفتار کیا اور مال مویشی پر قبضہ کر لیا اس وقت شابان پانچ ہجری کے آخری دن تھے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چھ ہجری کے ابتدائی دن تھے قیدیوں میں بن المستلک کے رئیس ہارس بن ابھی صاحبزادی بھی تھی مدینہ منورہ آ کر ان کے اسلام لانے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے ان سے شادی کر لی اس پر صحابہ کرام نے المستلق کے سو گھرانے آزاد کر دیے یہ پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے صحابہ کرام نے انہیں آزاد کرتے ہوئے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال کے لوگ ہیں اس طرح ام المومنین سیدہ جو رضی اللہ عنہا اپنی قوم کے لیے نہایت عظیم اور برکت والی خاتون ثابت ہوئی اس غزبے سے واپسی پر جب مسلمانوں کے پاس پینے کے لیے اور وضو کے لیے پانی نہ بچا تو تیمم کا حکم نازل ہوا اسی سال پردے کا حکم نازل ہوا مسلمان عورتوں اور مردوں کو نگاہ نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا پردے کے متعلق احکامات سورہ نور کی آیت تیس اور اکتیس میں تفصیل سے موجود ہیں پردے کے اس حکم سے پاکیزہ خواتین بلکہ سبھی خواتین کی عزت و عصمت کو ہمیشہ کے لیے پناہ گاہ مل گئی اور انسانی معاشرے میں عورتوں کی عزت اور وقار کو انتہائی قابل قدر تحفظ مل گیا اس طرح عورتوں کے لیے احترام میں اس قدر اضافہ ہوا کہ جو کائنات کے کسی اور نظام نے عورتوں کو عطا نہیں کیا تھا خواتین کو اگر اپنا مقام مرتبہ حیثیت اور اہمیت معلوم کرنا ہو تو انہیں تعلیم اسلام کے راستے میں یہ سب کچھ میسر ہوگا